یہ کہ دعا تو اسی وقت ہوگی جبکہ کوئی ذہنی رابطہ ہو اور کوئی نہ کوئی نفسیاتی اور قلبی رشتہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہو تبھی دعا میں لذت بھی آئے گی تبھی دعا کے اندر انسان کا دماغ بھی زیادہ ہوگا تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اصل میں شریعت کے مختلف اعتبارات سے حکمت ہے کہ مناٹری کو اور روٹین کو توڑا جائے وہی وہ مسئلہ یہاں ہے چھ دن کے کا جو بھی مشابل ہے ایک دکاندار ہے اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں صبح سے رات تک کے ایک کوئی ملازم ہے اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں ذرا اس کو توڑو اور ایک دن جو ہے وہ خاص طور پر مخصوص کر لو اللہ کی یاد کے لیے تو یہ جو ہے اور وہ حضرت آدم کا نکالا جانا کسی سزا کے طور پر نہیں تھا دوسری بات جو کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے ایک تو یہ کہ یہ یوم تعطیل ہے یہ یوم تعطیل نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی جگہ حکمت ہے اس کا اپنا مقصد ہے یہ بھی مصروفیت کا دن ہے صرف یہ کہ مصروفیت کا کی ڈائریکشن بدل دی گئی اور نمبر دو یہ کہ یہ نکالا جانا حضرت آدم کا سزا کے طور پر نہیں تھا قرآن نے وضاحت کی ہے یہ سورہ آراف میں بھی وضاحت کی ہے دوسرے رقو میں اور سورہ بقرہ کے چوتھے رقو میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو خطا حضرت آدم سے ہوئی تھی اس پر انہیں توبہ کر لی اور اللہ نے معاف فرما دیا فتح القا آدمی کل بات انفتحب آئے اب تو معاملہ یہ ہوا کہ اب تائب میں کمل لازم ہو۔ اب تو گناہ کا وجود رہا ہی نہیں لہذا اب جو حضرت آدم نکالے گئے تو اس لیے کہ اصل میں تو پیدا کیے گئے تھے اس زمین ہی کی خلافت کے لیے یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جیسا سی ایس پی کے لیے سلیکشن ہو گیا ہو لیکن اکیڈمی میں کچھ عرصے رکھ کر کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے حقیقت میں تو اکیڈمی میں رکھنا ان کا وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے وہ تو وہاں سے نکلیں گے اور جا کے جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی اپنا چارج سنبھالیں گے تو یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ حضرت آدم کا یہ جنت سے نکالا جانا بھی سدا کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ آپ جائیے اور جو آپ کا جو مقام ہے اور جو جگہ ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کی وہاں چارج سنبھالیے بہرحال جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ جمعہ کا دن بہترین دن ہے اور یہی اصل میں دیا گیا تھا یہود کو اس کے ذمن میں خاص طور پہ محسوے نحل کی دو آیات سنا رہا ہوں آیت ایک سو تیئیس اور ایک سو چوبیس اس دونوں آیتوں میں رب یہی ہے کہ ابراہیمی مذاہب میں اصل تو تھا دن ہفتے کا جمعہ یہود نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا پھر وہی ان کے لیے اللہ تعالی نے طے کر دیا لیکن اب حضور کو حکم ہوا ہے کہ اب آپ اصسر نو شریعت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کریں اسی پر قائم ہو جائیں چنانچہ یہاں فرمایا سم اوحا الب ملت ابراہیم حنیفہ بما کا نلنشر جب کس سے پہلے جو بھی ذکر ہوا ہے اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وہی کی ہے یہ قرآن مجید وہی کیا ہے آپ کے اوپر ہم نے وہی نازل فرمائی ہے اور اس کا اصل مرکزی خیال کیا ہے پیروی کیجئے ابراہیم کے طریقے کی یعنی طبع من لتا ابراہیم حنیفہ و ماکان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں تھے ان نواز جوڑیلا سب تو عدل نظین اخترفوفی یہ ہفتہ جو مقرر کیا گیا تھا یہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا گویا کہ یہ سدا کے طور پر تھا اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتا ہے آپ کفران نعمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اپنی سر کر لیتا ہے تو جمعے کی فضیلت سرب کر لی گئی ان سے اور ان کے لیے پھر ہفتہ ہی مقرر کر دیا گیا کہ جو تمہیں پسند ہے جو تمہارا چوائس ہے تم فضیلت کو چھوڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم اسے محروم کیے جا رہے ان نماز جوڑیلا سب تو علم فی نختلفی وئی نرب کلا یقم یوم القیامت فیما قانوفی یخت الفول اور اب اس کے فیصلے تو قیامت کے دن ہو جائیں گے کس کس نے کیا کیا اختلاف پیدا کیا دین میں کس کس راستے سے انحراف اور الہاد کے کی راہیں جو ہے وہ تلاش کی اور ایجاد کی یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے تو یادین جمع فساؤ الا ذکر اللہ وزر البیڑ اب فساؤ کا لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف لیکن اس سے مراد ہے جیسے دوڑنے میں انسان کی پوری توجہ ہوتی ہے اپنے کسی ہدف کی طرف پورا وجود اس کا اپنی پوری قوت کے ساتھ تو مراد اصل میں یہ ہے کہ ہم اقل متوجہ ہو جاؤ لب کو پوری جلدی کرو جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرو لیکن اس سے براق جو ہے وہ دوڑنا جو ہے فزیکلی دوڑنا وہ نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر نماز کے لیے آنا منع فرمایا ہے کہ آج میں غور کر رہا تھا تو ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے واللہ عالم وہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر دوڑنا ہے جس کو روکا گیا ہے اس لیے کہ مسجد میں آ کر کوئی شخص جو ہے جب دیکھتا ہے کہ رکعت جا رہی ہے ایمان رکو کرنے والا پھر دوڑ لگاتا ہے تو اس سے جو غیر معمولی آواز پیدا ہوتی ہے وہ جو نمازی ہے ان کی توجہ کو مناطف کرنے کا اور اس نماز سے ہٹانے کا سبب بن جاتا ہے لیکن فرض کیجیے کوشش دور سے چلا آ رہا ہے اور اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے اگر وہ دوڑتا بھی ہے تو وہ کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی کہ اگر دنیا کے اپنے کسی کام کے لیے وہ دوڑتا ہو تو پھر یہ کہ اگر اس بات کے لیے کہ میں جو بھی تکبیر تحریمہ ہے وہ میری چھوٹ نہ پائے لیکن مسجد میں آ کر پھر اب اس کو وقار اور ثقیرت کے ساتھ وہاں مسجد کے اندر جو بھی حصہ اسے کور کرنا ہے جو فاصلہ اسے طے کرنا ہے اس کے اندر دوڑنا جو ہے وہ ممنوع ہے یہ جو فرمایا گیا فساؤ الا ذکر اللہ اب اس میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث آپ کو سنا دوں جس سے یہ نماز کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اس کی سختی اور نمبر دو یہ کہ اس کو ترک کرنے پر مذمت کس درجے آئی ہے اس سے یہ کہ فساؤ الٰ علا ذکر اللہ وزر البہ یہ اس کے اندر جو تاکیدی رنگ ہے وہ پورے طور پر واضح ہو جائے گا پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ابن اللہ بن بلاس سے روایت کی ہے رضی اللہ تعالی انما الجرو تو اعلی منسم اندا جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جو اذان سن لیں یہ تو ظاہر بات ہے کہ اذان کا وقت ہے اذان اگر کان میں آئی ہے تو اس کی فرضیت ہے البتہ یہ ہے کہ اس کا اصل میں مراد کیا تھی کہ فاصلہ جو ہے کوئی شخص اتنی دور پر رہتا ہے تو شاید اس کے لیے کوئی اس کے اندر جو ہے رعایت کا پہلو نکل آئے دوسری حدیث جو ہے یہ ہے اصل میں کہ جو اس موضوع کے اوپر ایک نس کی حیثیت رکھتی ہے یہ بھی سنن ابی داود کی روایت ہے الجمات تو حق وا جن علا کل مسلم فی جماعت ہر مسلمان پر فرض عین ہے جمعہ جماعت کے ساتھ اس لیے کہ زہر کی نماز ہے وہ اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کے بعد اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی ادا ہو سکتے ہیں صرف یہ کہ ثواب میں کمی ہوگی نا نماز تو ہو جائے گی نماز آپ کی قضا تو نہیں ہوئی لیکن جمعہ ظاہر بات ہے کہ صرف مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوگا اگر جمعہ کسی نے اپنے کسی قسل کی وجہ سے یا عدم توجہی کی وجہ سے اگر اس نے قضا کر دیا جمعہ کیا جمعہ اب نہیں آئے گا اب تو آپ سرسرات و زہر ادا کریں گے جمعے سے محرومی ہو گئی تو یہاں یہ خاص تو طور پر نوٹ کیجئے کہ الجمہ تو حق ان واجم کل مسلم فی جماعت الا اور باطن چار اشخاص جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے نمبر ایک عبد مملوک کوئی غلام ہے اب غلام ظاہر بات ہے کہ وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہودی کا غلام ہو کوئی مسلمان ہے لیکن غلام یہودی کا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی یہودی کے غلام تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو ایک یہودی کے غلام تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تو عبد المبلوک جو ہے اس کے اوپر فرضیت نہیں ہے اب براطل یا عورتوں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے ادا کرے فضیلت ہے نہ کرے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے. او سبھی یا بچوں کے اوپر او مریضین یا بیماروں پر کسی میں ایک اضافہ اور بھی ہے دوسری روایات کی روسے سے اور وہ ہے مسافرن مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. پڑھے گا اس کے لیے یہ ہو جائے گی ثواب اضافی ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر نہ پڑھے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے گنا نہیں ایک اور حدیث ہے یہ بھی سنوں نے ابھی داؤد کیا اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی آنگھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساگزادی حضور کی اہلیہ محترمہ وہ راویہ ہیں اس کی اللہ کل محترم من رباہ الجمہ وعلا من من راہ الجماعت الغسل ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا فرض ہے اور جو جمعے کے لیے جائے اس کے لیے غسل فرض ہے اس کے بارے میں ذرا بعد میں ارض کروں گا کہ یہ فرض جو ہے اس وجوب کے درجے میں نہیں ہے اس کے درجے میں ہے تشویق اور ترغیب کے درجے میں ہے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ یہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ تو واجب ہے ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا فرض اور جو بھی جمعے کے لیے جائے اس کے لیے غسل فرض تروتی میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے الجمہ تو علامن آواہ لے لو جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے شخص سے براد وہی ہوگا آزاد ہو بیمار نہ ہو مسافر نہ ہو عورت نہ ہو بچہ نہ ہو وہ استثناءات اپنے جگہ قائم رکھیے جو ان استثناءات کے علاوہ جو شخص بھی ہے اس پر جمعہ کے لیے جانا فرض ہوگا اتنے فاصلے سے جتنے فاصلے سے کہ وہ لوٹ کر شام سے پہلے پہلے رات سے پہلے, پہلے پہلے اپنے گھر آ سکتا ہو بہت اہم آیت ہے یہ حدیث ہے اس لیے کہ بعد میں یہ مضامین اور بھی میں اس پر گفتگو کروں گا کہ فوکہ نے یہ بہت سی بحثیں قائم کی ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ صرف بصرے جامع میں ہوتا ہے یعنی ایک شہر ہو آبادی ایسی شہر ہو دیہات میں جہاں کوئی نظم نہیں ہے حکومت کا اس میں جمعہ نہیں ہے اور یہ ہمارے یہاں بڑی بحثیں اس پر رہی ہیں جو کہ اہل حدیث ادرات نے جو ہے چونکہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ یہاں پر دیہات میں بھی جمعہ شروع کر دیا بڑی پرانی باتیں ہیں یہ لیکن فرق حنفی کی روح سے دیہات میں جمعہ نہیں ہے لیکن دیہات والوں کو بھی شہر آنا چاہیے اتنے فاصلے سے کہ جو صبح جائے جمعے کی نماز ادا کر کے رات تک وہ گھر واپس آ جائے اتنا فاصلہ اگر ہے تو اسے جانا چاہیے جمعے کے لیے شہر کے اندر جمعے کی مرکزیت اس لیے کہ اس کی اہمیت اس کی حکمت کو سامنے رکھیں گے تو واقعتاً زیادہ وزنی بات یہی نظر آتی ہے آج جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہر گلی میں کئی کئی جمعے ہو رہے ہیں تو یہ اصل میں جمعہ نہیں ہے یہ تو ایک کھنڈر ایک رہ گئے ہیں اس کی اصل حقیقت اس کی اہمیت اس کی عظمت ختم ہو چکی رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے کچھ نے رسومات کی شکل دے دی ہے ورنہ جو اصل نظام ہے جمعہ کا اس پر میں بعد میں بھی تفصیل سے گفتگو کروں گا اس حدیث کو نوٹ کر لیجئے ال جمعہ تو من آواہ لے لو الا جمعہ ہر اس شخص کے ذمے فرض ہے جسے رات پناہ میں لے آئے اپنے گھر کے طرف اپنے اہل و عیال کی طرف اتنا فاصلہ ہو کہ رات راستے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ مستثنا ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر وہ مصر جامع جسے کہتے ہیں وہ شہر کے جہاں جمعہ کی نماز ادا ہو رہی ہو وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ صبح گھر سے نکل کر آدمی جمعہ ادا کر کے اور رات کے شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر اہل و عیال میں پہنچ جائے تو اس پر جمعہ فرض ہوگا یہ روایت ہے جامع ترمزی کی اور حضرت ابو ہریرا سے ہے رضی اللہ تعالی علوم حضرت ابو رینا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں الجمہ تو اعلیٰ ہو لہ لو اب اسی کو طورف الشیازدادحہ کے حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کا جو برعکس معاملہ ہے یہ تو تاکید ہوئی جمعہ کس پر فرض ہے جمعہ کی اہمیت جمعہ کی فرضیت کتنے فاصلے سے وہ ساری باتیں تو ان حادث میں آ گئی اب ذرا یہ کہ جو شخص بغیر کسی ازر کے جمعہ چھوڑ رہا ہو اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے اہمیت نہیں ہے سامنے جمعے کی اور اس کی وجہ سے تاریخ جمعہ ہے اس پر وعید کیا ہے یہ ابو داود اور نسائی دونوں میں یہ روایت موجود ہے منترا کا سلاسا جمعہ انتہا بھی کبا اللہ علاقی جس شخص نے تین جمعے چھوڑ دیے ان کو غیر اہم سمجھتے ہوئے ان کی اہمیت کو نہ لحاظ کرتے ہوئے اس کا اس نے تین جمعے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا اور یہ تباہ اللہ اللہ کلب ہی اور ختم اللہ اللہ کلوب ایک ہی مفوب ہے ان دونوں کا یہ بدترین کفار کو جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے عام کافر بھی نہیں جو سورہ بقرہ کے پہلے رقو میں آیا ہے ان لذیذ کفر صوا اللہ ہوں ابلم تم دل ہوں لا ختم اللہ وعلى اللہ وعلى والا سمحم والا عذاب الحاظ وہ لفظ وہ سزا ہے کہ منترا کا سلاسہ جمع تحاب الحا تب اللہ علاقی اسی طرح تربیتی کی روایت ہے من کا جمعہ تھا سلاسہ مر رہا بہا تب اللہ علاقے اور ایک اور روایت جو ہے جرزین نے جس کو روایت کیا ہے قد پری عبلاءمن ہو جو تین جمعہ مسلسل متواتر بغیر کسی عذر کے محض اس وجہ سے کہ اس میں وہ سہل لنگاری ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے تین جو میں ترک کر دے گا اللہ اس سے بری ہو گیا یعنی اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا اس سے اب اللہ کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ جن حادیث میں آئے ہیں وہ دو حدیث اور ہیں یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عام البن العاص اور حضرت ابو حریرا دو راویوں سے یہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے رضی اللہ و تعالی عنہما نبی یقول اعلی بمبر ہی کہ ان دونوں حضرات نے حضرت عبد العاص نے بھی اور حضرت ابو نے دونوں نے سنا حضور کو فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر لنت اقوام جماعت من قلوب لوگ بعض آ جائیں جموں کو ترک کرنے سے ورنہ لازمن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بوہر لگا دے گا یہاں ختم کلب کلف آگے آئے اور ان کے دلوں پر بوہر لگا دے گا سب یقون غافلین پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ گی گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف توجہ اپنی طرف انامبت سے انہیں محروم کر دے گا یہ توفیق ہی گویا کہ ان کی سلب ہو جائے گی پھر غافلوں میں سے ہو جائیں گے اگر انہوں نے جموں کو ترک کرنے کی روش جو ہے اس کو ترک نہ کیا صحیح مسلم ہی میں حضرت عبداللہ کے مسود سے رضی اللہ و تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے انن قال انن صلی اللہ علیہ وسلم قعل قومن یا تخدفون علی جمعہ حضور نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو جمعوں سے پیچھے رہ جاتے تھے جموں میں شرکت نہیں کرتے تھے جمعہ ہو رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھے آرام کر رہے ہیں فرمایا کہ قال لے قومن یا تخدفون علی لقد حمم تو انعامورا رجولند یوسلی بنناس سم احکم کا آلال جالم یا تخلف عالج آتے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے ارادہ پیدا ہوا ہے یعنی اس درجے ناپسندیدگی ہے اس درجے کراہت کا معاملہ ہے مجھے یہ چیز اتنی ناگوار ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کر دوں کہ وہ تو امامت کرائے جمعے کی اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جمعے چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں اس آگ کے اندر ان کے گھروں سمیت گویا کے بھسم کر دوں یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صاحب جو رعوف ہیں رحیم ہیں شفیق ہیں اور رحمت مجسم ہیں لیکن یہ کہ جمعے کی اس اہمیت اور عظمت کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے آپ کو ناگواری جو ہے اس کا اظہار آ فرما رہے ہیں ادہم تو میرا یہ جی چاہا میرا ارادہ ہوا عامورانا جنسلیہ بن بالناس سما اوہر میں کالا رجالیہ عن علی جمعاتے کو میں ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دا. تو یہ گویا کے مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے ہمارے سامنے جمعے کی اہمیت آ گئی ہے اور اس میں میں اب ایک حدیث اور سنا دینا چاہتا ہوں اور اس سے جمعے کے لیے تبکیر جلدی جانے کی جو اہمیت ہے بجائے اس کے کہ این وقت پر آدمی پہنچے تبکیر کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ امام مالک نے یہ روایت حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے ویسے یہ روایت جو ہے ذرا سے ایک لفظی فرق کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے اور حضرت ابو حریرا ہی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ابھی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال منیز تصلہ یوم الجمات غسل جناب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل بھی اتنے اہتمام کے ساتھ کیا جتنا کہ فرض اور واجب جو غسل ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے غسل جنابت جو ہے اس میں ہر اعتبار سے انسان اپنی پوری طرح پاکی اور تہارت کا احتمام کرتا ہے وہ غسل جو ہے وہ عام غسل کے مانند نہیں ہے کہ آدمی صرف طبیعت کی جو گرمی کے اثرات کو دور کرنے کے لئے قسم کو دور کرنے کے لیے بلکہ یہ غسل جنابت جو ہے جس احتمام کے ساتھ ہونا چاہیے تو جو شخص جمعے کا غسل کرتا ہے غسل بھی وہ سمراحف سات اللہ پھر وہ پہلی گھڑی میں روانہ ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے مسجد کی طرف فقان نما کر تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ قربانی میں دیا ہے اونٹ اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے اور اس سے تقرب حاصل کرنا چاہا ہے ومن راہ فساط اسانیہ جو دوسری ساتھ میں دوسری گھڑی میں گیا فقان نما کر وہ ایسے ہے جیسے کسی نے گائے ذبا کی اللہ کے لیے راہ فساط فکان نما کربا کمیشن اور جو تیسری گھڑی میں جائے گا تیسرے گھنٹے میں جائے گا تیسری ساتھ میں جائے گا اس کا ایسا ہے ثواب کا معاملہ کہ جیسے اس نے ایک میڈا جو ہے سینگوں والا میڈا وہ اللہ کی راہ میں دیا ہو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہو قربان کیا ہو وہ راہ فاط رابعہ فکان نما کربا دوجاجن جو چوتھی سات میں چوتھی گھڑی میں چوتھے گھنٹے میں جائے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے مرغی صدقہ کر دی اللہ کی راہ میں وہ من راہ فاط الخام صد فقان دما کر رہا بزتن جو پانچویں گھڑی میں جائے گا پانچویں گھنٹے میں جائے گا وہ ایسے ہے کہ اس نے گویا کے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا فیضا خرج المام و حضرت الملائے کا تو یستمیون ذکر جب امام نکل آیا خطبہ دینے کے لیے خرج المام ابھی گفتگو شروع نہیں کی اس نے وہ چل رہا ہے ممبر کی طرف خطبہ دینے کے لیے حضرت الملائے کا تو یستمیوں ذکر تو اب تو فرشتے جو ہیں ایک اور روایت جو میں نے ارض کیا ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو صحف بند ہو جاتے رجسٹر بند ہو جاتے مسجد کے دروازوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے حاضری کا اندراج کر رہے ہیں وہ اپنے صحیفے اور اپنے رجسٹر لپیٹتے ہیں اور خود وہ آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں لفظ آیا ہے یس کمون ذکر ذکر سننے کے لیے وہ خود ممبر کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں میں ابھی اس حدیث پر تو اگلی نشست میں انشاءاللہ شاء گفتگو کروں گا لیکن یہ کہ اس وقت مجھے عرض کرنا ہے کہ فساؤ اللہ ذکر اللہ سے مراد معین ہو گئی کہ کو اللہ کی یاد کی طرف یاد سے مراد کیا ہے ویسے تو خود نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے حقیم صلاح تعالی ذکری قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے یہ بھی ذریعہ ہے ذکر کا لیکن یہاں استن مراد جو ہے وہ خطبہ ہے جیسے کہ یہاں فرمایا فیضا خراج المام و حضرت الملائے تو ذکر جب امام نکلتا ہے تو خود فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں دروازوں سے ہٹ کر اب وہاں ممبر کے قریب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ذکر جو سنا جا رہا ہے وہ خطبے کا ذکر ہے تو اصل میں یہ سمجھ لیجیے کہ نماز جمعہ کی اصل اہمیت خطبے کی وجہ سے نماز جمعہ کو جمعہ بنانے والی شہ خطب جمعہ ہے اور اسی میں اس کی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ خط دو خطبے اس لیے کہ زہر کی جماعت جو ہے نماز فرض جو ہے چار رکتیں یہاں جمعے کی رکتیں دو رہ گئی ہیں حالانکہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ مختصر ہوتا تھا طویل نہیں ہوتا تھا گھنٹوں پر نہیں ہوتا تھا مشتمل لیکن اس کے باوجود اور آپ معذ اللہ اتنے آخری عمر تک بھی اتنے ضعیف نہیں ہوئے تھے کہ آپ چند منٹ کے خطبے کے لیے بھی آپ کو درمیان میں اشتراحت کے لیے اور آرام لینے کے لیے بیٹھنا پڑے بلکہ اس میں حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو رکتوں کے قائم مقام ہیں اور ان دو رکعتوں کی جگہ پر یہ دو خطبے ہیں جن کا اضافہ کیا گیا تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمعے کی ساری اہمیت اور فضیلت اور عظمت در حقیقت بلکہ یوں کہیے کہ جمعے کو جمعہ بنانے والی شہ خطبہ جمعہ ہے اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے باقی اس پر گفتگو جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی بارہ کلاہ ہوگی وم فی قرآن العظیم و نفانی و یا الحکیم ان تعالی جواد کریم ملک بر بروف رحیم